الحمد لله وقفى وسلامون العباده الذين الصفاء ما بعد فعوذ بالله السميع للين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كثبت أيديكم ويعفو عنك فيه وقال رسول الله وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبعد إثنان ما تبعد إثنان في الله أز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب احد ہو احدو احد او کما کالا سلاۃ و والسلام محترم سامعین ہم نے سورہ شعور کی ایک آیت آیت نمبر تیس پڑھی ہے پچیسویں پارے کی اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی علیہ صلاق شام کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب العدب المفرد میں نقل کیا ہے اور اس مفہوم کی حدیث متعدد صحابہ اکرام ددوان اللہ علیہم مجمعین سے امام احمد بن حنبل تبرانی اور حاکم وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے نبی ریفراز شام کے صحابہ کی ایک جماعت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے حدیث بڑی اہم ہے اور آج پر ہمیں غور کرنا چاہیے اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ اللہ عصل رشاط فرماتے ہیں ماتواد اس بلکہ حدیث پوری اس طرح سے ہے المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا و وما غلح اثنان ماتواد دسنان بينهما آپ نے فرمایا دیکھو المسلم اخو المسلم مسلم ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے ان المؤمنون ملو مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے اخوت ایمانی قرار دیا ہے یعنی ہر مسلمان کہیں کا بھی ہو کسی بھی زمانے کا ہو کسی بھی قوم اور وطن کا ہو لیکن جو ایمان لائے کرنا پڑے اللہ نے سب کو آپس میں کیا کرا دے دیا بھائی کرا ب... کر دے فرمیا فاسبہ تم بین مت ہی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ایمان بھیجا نبی پر آسمانی کی تابع نادل کی پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت محبت پیدا کیا ان تمام نعمتوں کی برکت فاصبہ تم بے نعمت ہی اخبانہ اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تم سب آپس میں بھائی بھائی بندے اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں ان اخوا سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور یہ جو ہمارا بھائی بھائی کا رشتہ ہے ایمانی رشتہ یہ خونی رشتے سے بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے خونی رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن ایمانی رشتہ نہیں ٹوٹتا دیکھ ہم بلالمین فرماتے ہیں ایمانی رشتہ اتنا مضبوط ہے الحمدللہ رب العالمین نے صحابہ کا تذکرہ کیا انصار و مجاہدین کا تذکرہ کیا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمی نے فرمایا واؤن ولا للذین آب رب العالمین رہے ہیں ان تمام صحابہ و تابعین کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے ایسے ایمان والے اس امت میں ہوں گے جو ہر وقت دعا کریں گے گزرے ہوئے ایمان والوں کے متعلق اور کیا کہیں گے ربن اغ لنا اے اللہ ہماری مفرت اور بخش کر دے رب بن لنا اللہ میری بخشش کر دے ہم لوگوں کو معاف کر دی وخوان سب خون دل ایمان اور ہمارے وہ ایمان والے ساتھی جو ہم سے دنیا میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں گزر جانے کے بعد بھی وہ خونی رشتہ باقی ایمانی رشتہ اللہ نے باقی رکھا ہے آپ نے فرمایا المسلم اخل مسلم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بلکہ ہمیں حدیث یاد آئی حضرت یزید بن اسد القصری رضی اللہ تعالانو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے پاس سفر کر کے آئے بیٹھے ہی بھی تھے بتا رہا تھا ایمامی اخوت جو ہم کو اسلام نے بھائی بھائی بنا دیا ہے یہ کتنا بڑا عمل کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے یزید بن عبداللہ یزید اللہ یسی یزید بن اسد الکشدی ربی اللہ تعالان کہتے ہیں نبی الحاس کے پاس بیٹھے تھے آ نفر میں اتحب یزید تم جنت میں جانا چاہتے ہو اللہ اکبر ڈائریکٹ آپ نے ہی پوچھا اتحب الجنہ جنت میں جانے کے ارادہ ہے اللہ اکبر واہ راسل اللہ مسلمان ہوا جنت کے لیے باپ دادا کے دین کچھ ہوا تھا کہ جنت مل جائے ہجرت کیا جنت حاصل کرنے کے لیے جہاں آپ کہتے ہیں جہاد میں پہنچ جاتے ہیں سب کچھ تو آج تک جو ہم نے کیا کس کے لیے جنت کے لیے پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ جنت چاہیے جنت ہی تو چاہیے اس لیے سب کچھ کیا ہے میں نے آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے آج تک کیا کیا, کیا ہے غور کرو ایمان اسلام ہجرت اور جہاد صدقہ خیرات اور سب سے بڑی نبی کی خدمت اور نبی کی صحبت میسر ہے آپ پوچھتے کیا اتحب الجنہ جنت میں جانا چاہتے ہو جنت پسند ہے یہاں رسول اللہ جنت ہی چاہتے ہیں آج فرمایا یہ سب کچھ تو تم نے کیا ہے لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ سب کافی نہیں ہے ابھی سب کچھ کیا لیکن جنت میں جانے کے لیے ابھی ایک اور چیز کی ضرورت ہے یہ تو ٹھیک ہے بہت اچھی دن ہے لیکن ابھی ایک چیز کی اور ضرورت ہے وہ کیا ہے اللہ اکبر ما تحب نرسی ان تحب والے اخیر ہے ماتحب بولے ان تمام نیکیوں کے بعد جنت میں جانے کے لیے جس نیکی سے بھی اور ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو جتنا بڑا عمل ہے اپنا بھائی بننا بھائی بھائی ہم بنے ایک دوسرے کے حقوق اس لیے آئیے آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم مسلمان مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں لا میں ولا وا یقگ مومن کبھی اپنے مومن بھائی پر ظلم نہیں کرتا مال میں عزت میں جان میں اولاد میں مومن وہی ہے جو کبھی اپنے بھائی کی ایک بے عزت نہ کرے بچی بھائی پر ظلم نہ کرے ولا یخ اور کبھی اپنے مسلمان بھائی کو زلیل نہیں ہوتے بس کرتا ہوں. نہ خود زلیل کرتا ہے اور نہ جلیل ہونا اس کو اس اسے دیکھا جاتا ہے کوئی دوسرا اس کو جلیل کرے تو وہ بھی اس کو گوارا نہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ظلم ایک مسلمان مومن وہی ہے مسلمان وہی ہے جو اپنے بھائیوں پر کبھی ظلم نہ کرے مومن وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کو زبید اور خوار نہ کرے پھر آپ نے فرمایا ا تکوا ہا ہونا اتوا ہا ہونا, اتقوا ہا ہونا اے لوگوں تکوا کی جگہ یہ ہے تکوا کہاں ہوتا ہے سینے دل میں اتکوا ہا ہونا لوگو تکوا یہاں ہوتا ہے تکوے کی جگہ یہ ہے اور یہاں تکوا آ گیا اور یہ صحیح ہو گیا تو انسان کے سارے آگا صحیح ہو جاتی ہیں اور اگر تکوا یہاں نہ آیا دل میں اور دل, دل درست نہ ہوا تو اس کا کوئی عمل درست ہے؟ نہیں ہو سکتا جیسے کہ رب العالمی نے فرمایا وکان امرو فوروتا اگر تقوی نہیں ہے تو اس کا سارا کام جو ہے بگڑا ہوا ہوگا کوئی کام صحیح نہیں ہوگا ہر کام اللہ اس کی نافرمانی موجود ہوگی اتنا کچھ بیان کر دینے کے بعد پھر آپ نے ایک اور چیز بیان کی جو بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا فرمایا وما توان دا اللہ اکبر یہی دے بھائی حدیث کرے حصہ آج سمجھانا ہے آپ لوگوں کو اللہ کرے دل میں اتر جائے عمل کی توفیق ملے ماں طواد دا اسنان ہے ہمارے دو امتی مسلمان امتی جب آپ اس میں محبت کرتے ہیں میل محبت پیدا کرتے ہیں اور ان سب محبت اور دوستی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں بہت بڑا عمل ہے مل جل کے رہنا میرے محبت کے ساتھ رہنا الفت اور محبت کے ساتھ رہنا ہر مسلمان کی محبت اپنے دل میں رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے آنے فرمایا المؤمن ہو الف مومن وہ ہے جو یا الف ہو دوسروں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے اپنے آپ کو سنوارتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے محبت کریں خود بھی محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا سبھار رکھتا ہے سمان رکھا ہے کہ دوسرے بھی اس سے محبت کرتے ہیں لا خی رفی مل الفلائی میرے اس انتی مسلمان میں کوئی خیر نہیں جو نہ تو ایمان والوں سے محبت کرتا ہے نہ ایمان والے اس سے محبت کرتے ہیں الفت محبت کے ساتھ رہنا اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کا رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے آپ نے فرمایا میرے امت کے دو مسلمان آپس میں الفت محبت کے ساتھ رہتے ہیں فو کا یا فو کا لیکن ایک عرصے کے بعد اچانک دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں اتفاق میل جول عداوت اور نفرت اختلاف میں بدل گیا آپ فرماتے ہیں ہمارے دو امتی مسلمان جب آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان میں بیوار کیوں پیدا ہوتا ہے اختلاف کیوں ہو جاتا ہے اچھا دونوں نہیں چاہتے کہ اختلاف ہو دونوں آپس میں لڑنا نہیں چاہتے آپ کا بھی افسوس اور ان کا بھی افسوس بھائی اتنے دن کی دوستی عدالت میں بدل گئی آپ ان کی شکایت کریں گے شاید اتنے سالوں سے دوست آپ ایک بات برداشت نہیں کرتا اور یہی شکایت آپ کی وہ کریں گے آخر وجہ کیا ہے دوستوں نبی رہتے ہیں سننے کے لیے جو آپ لوگوں سے بتلانا چاہتا تھا آپ نے فرمایا میرے دو امتی مسلمان مسلمان امتی آپس میں ان فط محبت میل ملاپ کے ساتھ رہتے ہیں دوستی دونوں کرتے ہیں تو اس وقت تک جائی نہیں ہوتی اوبند آدھو ہو آدھو جب تک دونوں نے کو دونوں میں سے کسی ایک نے کوئی گنا نہیں کیا رنگینا نہ فرمانی نہیں کی تب تک اختلاف پیدا نہیں ہوا اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے دونوں دوستوں میں سے کسی نہ کسی ایک نے کوئی رب کی نافرمانی کیا ہے اب اس نافرمانی گناہ کا تعلق لوگوں سے ہو یا اللہ سے ہو فرماتے ہیں جب تک دونوں میں سے کسی نے جب تک دونوں میں سے کوئی گناہ نہیں کرے گا کبھی دونوں میں اختلاف نہیں ہوگا اگر اختلاف پیدا ہوا دونوں آپس کی دشمنی ہے رکھتے ہیں دوست دشمنی میں تبدیل ہو گئی تو اس کا مطلب دونوں میں سے کسی سے کوئی گناہ ہوا ہے دونوں میں سے کسی نے کوئی ایک گناہ کیا, کیا ہے پھر آپ نے فرمایا ول موہ دے سو شر ول اس لیے دونوں میں بڑا گنہدار مجرم بدتمیز وہ ہے جس نے گناہ کر کے اپنے اندر اختلاف پیدا کیا اس طرح کے بہت کئی احادیث ہیں جن سے نبی الحصلہ خام تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو الفت محبت آپ میں اللہ تعالی کی رحمت ہے کیا ہے ابھی آپ نے سنا سوریہ آل عمران کی آج فاسبہ تم بنعمتے اخوانہ فاصبہ تم تم لوگ آپس میں لگے تھے اللہ نے اپنے فدر و کرم اور مہربانی سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا گویا کہ یہ آپس میں حضبت و محبت اللہ تعالی کی مہربانی ہے پھر نبی رسوا شام کی حدیث سنو آپ نے فرمایا الجما اتو ولفر عذاب تو آداب آپس میں مل کے رہنا الفت محبت کے ساتھ رہنا رحمت ہے اللہ کی رہنا پہ ولفر کا اور آپس میں لڑ جانا یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اس لیے نبی علیہ راج خان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے اگر ہم آپس میں میل جل کر کے رہنے والوں میں کبھی کوئی اختلاف پیدا ہونے لگے تو سب سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لیں دونوں گروہ اپنے امال کا جائزہ لیں جی کہیں ایسا تو نہیں ہم نے سے اللہ دے سو نے فرمایا اختلاف اس وقت ہوا جب دونوں میں کسی کسی نے گناہ کیا اب دوڑوں میں سے کس سے کیا بنا ہوا اب اس کا علاج ہے کرنا توبہ اس کرنا اسی لیے نبی یہ نے فرمایا المہدت الشر الدا تو المہد برا وہ ہے جس نے گناہ کر کے دوستی میں بگاڑ پیدا کیا نا فرمانی یہی سے بات یہ بھی معلوم ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا بھی دیتے اس کے بھی مختلف انداز ہیں کبھی اللہ کا آزاد آتا ہے سیلاب کی شکل میں کبھی بیماریوں کے شکل میں کبھی طوفان کے شکل میں کبھی زلزلے کے شکل میں اور کبھی اللہ کا ان تمام طریقوں کے بجائے ہمارے معاشرتی زندگی میں آتا ہے تو الفت محبت ختم ہو جائے اور نفرت پیدا ہو جائیں اسی سلسلے میں سورے سورہ کی ما ماں من کم مصیبتی سادی ایدیکم اے سبق تمہیں ادنا درجے کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اسی وقت جب جبکہ رب کی جی تم نے کوئی نافرمانی کی کوئی تم نے برا کیا تم نے کوئی برائی کیا اسی لیے رب العالمین نے تمہیں اختلاح میں مبتلا کر کے تم کو سزا دیا تمہارے گناہوں کی نحوست ہے و یا کو انکیر اور اللہ تعالیٰ سے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سارے گناہوں کی سزا دینے لگے تو ایک دن بھی دنیا قائم نہ رہ جائے اسی لیے ہر انسان کا بلکہ اللہ اکبر صحابہ کرام تو یہاں تک اسلام یہاں تک کہتے تھے کہ اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ہاں بھی پہرے محاسبہ کرنا چاہیے جس بیوی کو اللہ نے میرے سکون راحت کے لیے پیدا کیا آخر آج وہ سامان درازی کیوں کر رہی ہے اس کو تراغ دینے کے پہلے پہلے اپنے آمار کے جائیداد کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کوئی غلطی کیا تو ہم نے بطور گنا کے ہماری بیوی کو ہم پر چہائی کرنے کے حکم دے دیا سوچو دوستو امام محمد ان نسینی رحمت اللہ نے کہتی ہیں اگر ہماری گائے دودھ دینے سے انکار کرتی ہے پیر اٹھا لیا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کو مارتا نہیں میں جائزہ لیتا ہوں کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے کہ جس گائے کو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے آج وہ دودھ دینے سے انکار کروں میرے دوستو ہر انسان کو اللہ کے پیغام دے رہے ہیں ما تواد دا اسنانی جب بھی دو ہمارے مسلمان امسیح آپس میں دوستی کرتے ہیں اور پھر اگر دونوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی نافرمانی کی ہے اسی لیے اس گناہ کی نقوصت کا اثر یہ ہے کہ دوستی جو ہے عداوت میں اور اتفاق جو اختلاف میں تبدیل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کی توفیق ہستی فرمائے اور ایسے موقع پر ہم سب کو اپنے اپنے حالات کا جائزہ لینے کی توفیق ہستی فرمائے باقی ان شاء اللہ اگلے